وارغون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا اقر الله مصطفى النبيين لما اعيطكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لاتؤمنن به ولا تنصرونه قال امررتم واخفض على ذلك قسري قالوا اقرنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين صدق الله لالنبي راتين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي المئذواسي واسعادكي صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا ايها يا رسول اللہ. والسلام علیک حبیب ابلاس علیک نبی ابلا تو السلم علیکم المبیا اولم سریم علیکہ اجمعین مختلف حضرات جیسا کہ آپ تمام زراعت کے میری بات ہے کہ آج کی یہ پر رونق اور متبرس اور مقدس محفل سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آبوری کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے اور حوالے اور اسی اعتبار سے ہم ان محافل کو میلاد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عنوان دیتے ہیں یا ان محافل کا یہ عنوان رکھتے ہیں مجھے اس وقت صرف یہ دو باتیں بتلانا ہے ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد اور اس حوالے سے یہ محافل منعقد کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دست کو احتجام کے ساتھ اور اس طرح سے نبی آفر اس زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور مسلمان عرصے دراز سے اور بلکہ یوں کہیے کہ صدیوں سے اہل ایمان ان محافل کا ان عباد اس قدر اور اس طرح سے جو کر رہے ہیں تو آیا اس کی کوئی صنعت بھی ہے تو بس یہ باتیں مجھے قرآن و حدیث کے حوالے سے عرض کرنا ہے میں نے اسی لیے خطبے کے بعد وہ آئے مقدسہ تلاوت کی ہے پرانے کریم کی کہ جس کے اندر یہی سب کچھ بیان ہوا ہے اور یہ آئے مبارکہ سورہ آل عمران اور تیسرے پارے میں یہ آیت مذکور ہے اور رکو نمبر ہے سترہ یہ رکو اسی آئے مبارکہ سے شروع ہو رہا ہے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت کروں اور پھر تفسیری حوالے سے میں جو ہے وہ اس آئے پر روشنی ڈالتا ہوں ترجمہ تو یہ ہے وہی عہد اور لوگ کا پنکھا اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا اور بہت ہی پختہ عہد لیا بڑا مضبوط عہد لیا اور عہد کیا لیا لمع آ گئی تو کتاب کہ جب میں تمہیں اے نبیوں دعب اتا فرماؤ وہ حکمت اور حکمت و دانائی عطا فرماؤ تم مجاعت رسول پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول تشریف لائے مصدق الما محکم وہ رسول تمہارے پاس جو تشریف لائے تو وہ تصدیق کرتا ہو تصدیق کرنے والا ہو اس کی کہ جو تمہارے ساتھ لطف مین النبی تو فرمائے کہ تم ضرور ضرور اس رسول گرامی پر ایمان لاؤ گے ور تنسر اور تم ضرور بھی ضرور اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرو گے آخرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان ساری باتوں کا اقرار ہے تم ان ساری باتوں کا اقرار کرتے ہو اور تسلیم کرتے ہو وہ آخر تم اللہ علی گری اور تم جو ہے ان باتوں پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا اقرار کرتے ہو سب نبیوں نے بارگاہ خدا میں عرض کی کہ ہاں ہم نے ان ساری باتوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا اقرار کیا کال اخشو پر کہ تم ان پر گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ وہ ان کو میں نہ صرف یہ کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں یہ اس آئے مبارکہ کا ترجمہ ہے قرآن کریم کا مفہوم اور قرآن کریم کا مطلب اور قرآن کریم کا مقصد کوئی بھی شخص اپنی عقل اور اپنی رائے سے متاجر نہیں کر سکتا ہے بلکہ قرآن کریم کے مطالب اور قرآن کریم کا مفہوم اور اس کی وضاحت تفسیر کے حوالے کے بغیر نہیں کی جا سکتی تو میں یہ عرض کروں کہ تفاصیر میں اس آئے مبارکہ کے بارے میں کیا لکھا پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ عہد و پیمان انبیاء علیہ السلام سے قبلیا اور کہاں لیا تھا جس یہ بات اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی اہمیت اور ہم جو یہ محفل اس نام سے منعقد کرتے ہیں اس کی طرف جو ہے آپ کو ایک اشارہ مل جائے گا بعد میں پھر میں خرچ کروں گا کہ ہم وہ وقت ہم اس, اس کو وقت بھی اور اس کو ہم زمانہ بھی اور دور بھی اور عہد بھی صرف اپنے یہاں جو ہم زمانہ اور عہد اور دور استعمال کرتے ہیں اور چونکہ ہم اسی کو سمجھ سکتے ہیں اسی لیے اس اس وجہ سے جو ہے اس کو وقت میں کہہ رہا ہوں اور اس کو جو ہے وہ دور کہہ رہا ہوں ورنہ وہ عالم ازل ہے یعنی کائنات سے پہلے جو کچھ بھی تھا وہ عالم ازل کہلاتا ہے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں مبوس کیے جانے تھے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو عالم ازل میں وجود بخشا اور ان کو اپنے سامنے موجود کیا اپنے سامنے ان کو حاضر کیا ان سب کو جو ہے یعنی بٹھایا اور ان سب کے سامنے اللہ رب العزت نے سرکار دور صلی اللہ تعالی کے ذکر مبارک کو اس طرح سے شروع کیا اللہ نبی جی اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے پختہ اور مضبوط عہد اور پیمان لیا یہ کیسا جو ہے یعنی وقت رہا ہوگا یہ کیسی جو ہے محفل تھی کہ دیکھیے عالم ازل میں دو محفلیں ہوئی ہیں ایک تو وحدانیت اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اقرار اور اپنی توحید کا اعتراف کرانے کے لیے محفل منعقد کی اور ایک سرکارِ تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے محفل منعقد کی وہ محفل کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا اپنی توحید کا بیان فرمایا تھا وہ کہتی میں فل اس کا بھی تھوڑا سا میں ذکر کر دوں اور اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ وہ علی وقت کو یاد کرو جبکہ تیرے پرور دگار نے انداز بیان دیکھیے آئے تھے پرانی اگر اللہ رب العزت سرکارِ تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں وہ اس عقد اور رقب تیرے پرور حالانکہ ہم سب کا پرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ حضور کو خطاب فرما کر جو ہے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنی منفیت ہے کتنا پیار ہے کہ اپنا تعارف اپنی ربوبیت کا اظہار سرکار کے طرف نسبت فرما کر فروا رہے ہیں کہ وہ اقزا رب کا تیرے پرور ہے یعنی ہم سب سے پہلے تو تمہارے پرور ہیں پھر بعد میں جو دوسرے بندوں کے ہم پرور دگا رہے ہیں تو تیرے پرور دگار دے جب بنی آدم کو یعنی نسل انسانی کو حضرت عالم علیہ السلام کی سلب سے ان کی پشت مبارک سے جس قدر بھی اولاد ہونے والی تھی سب کو اللہ تبارک مطالعہ نے متشکل فرمایا اور جس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے بلا تشبیح و تمشیر اس طرح سے سمجھنے کے سب کو جو ہے موجود کیا اور ان کے سامنے اپنی توحید کا بیان فرمایا اپنی توحید کا ذکر فرمایا فرمایا کہ بھی بھی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں معلوم بلا سب نے کہا کہ کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار اب آپ دیکھیے کہ اب جب اپنی وحدانیت اپنی توحید کا ذکر کرنا ہوا تو دیکھیے یعنی عام محفل منافع اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو شکل انسانیت انسانیتا فرما کر ان کو متشکل فرما کر اس طرح سے ان کے سامنے اپنی ربویت کا اور اپنی بہدانیت کا اور اپنی توحید کا اس ذکر کرنا اچھا آپ دیکھیے کہ اپنی توحید کا جب ذکر ہو رہا ہے تو کوئی گواہی نہیں لی جا رہی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ذکر مصطفیٰ کی جب بات آئی تو وہاں انبیاء علیہ السلام سے اقرار کرایا اقرار پر اتفاق نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ فش حدو تم جو ہے اسرار اس پر ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور پھر اس پر بھی بات ختم نہیں فرمائی اس پر بھی سرکار کا ذکر ختم نہیں کرنا بلکہ فرمائے کہ وہانا ما تم نے شاہی کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں یہ سب کچھ کیوں یہ سب کچھ کیوں جو ہے بتلایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے اللہ کے بندوں کو ذکر مصطفیٰ کی اہمیت کی بات معلوم ہو جائے کہ ذکر مصطفیٰ اتنا اہم ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کا یہ کہہ دے نہیں کافی تھا کہ اب رڑنا کہ ہم نے اطرار کر لیا بات یہیں پر ختم ہو جانا تھی لیکن نہیں اس پر اتفاق نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ نہیں اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ تاکہ اللہ کے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ذکر مصطفیٰ جو ہے کوئی معمولی ذکر نہیں ہے کہ بس ایسے ہی جو ہے وہ خواہ نہ خواہ جو وہ کر لیا جائے نہیں بلکہ اس کے لیے جو ہے بہت اہتمام اور انتظام اور بہت ہی خلوص اور بہت ہی عقیدت کی ضرورت ہے یہ سب باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ کوئی عام ذکر نہیں اپنی ربوبیت کا ذکر تو اسی پر ختم فرما دیا کہ الفط بے رفت ہے تم کیونکہ میں تمہارا پروردگار نہیں سب نے کہا کہ کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے تم سے اپنی بحدانیت کا اطراف اس لیے کرایا ہے اپنی رویت کا تم سے اطراف اس لیے کروایا ہے کہ کہیں کل تم قیامت میں یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی تو اب دیکھیے عالم ازل میں دو ذکر ہوئے ایک ذکر توحید اور ایک ذکر فکر لیکن ذکر مصطفیٰ کی بات ہی کچھ اور ہے اپنی توحید کا ذکر تو عام بندوں کے سامنے اس طرح سے مختصر طور پر کر کر ختم فرما دیا لیکن جب ذکر مصطفیٰ کی بات آئی تو پھر عام بندوں کو وہاں نہیں موجود کیا وہاں عام بندے موجود نہیں تھے بلکہ اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں یعنی حضرات انبیاء اور حضرات رسولان اظام کو اپنی بارگاہ میں جو ہے حاضر کیا تو پتہ چلا کہ ذکر مصطفیٰ جو ہے وہ خاص اہل ایمان کی کا جو ہے وہ مشورہ اور انہی کا جو ہے یہ معمول ہے یہ عام لوگوں کی بات نہیں عام لوگ, لوگ کا یہ جو ہے یہ مشغلہ نہیں ہے یہ تو خاص اللہ کے خاص بندوں کا جو ہے یہ معمول اور انہی کا جو ہے یہ شغل ہے اور بڑا ہی پیارا شغل ہے اور مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو اس شغل میں مشغول ہوتے ہیں جو اس عمل میں جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں بڑے ہی خوش نصیب اور بڑے ہی سعادت مند اور بڑے ہی خوش ہے لوگ ہیں جو اس محفل کا اور اس طرح کے ذکر کا استعمال کرتے ہیں کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے جب ذکر متباع کرنا چاہا تو اپنے بارگاہ میں انبیاء اور رسولان اسام کو موجود کیا عام لوگوں کو جو جی وہاں سے ہٹا دیا ان کے سامنے جو اس طرح سے ذکر ہوا تو آپ دیکھیے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب یہ محفل ملاپ یہ اس طرح اس عنوان اور اس حوالے سے یہ ذکر یہ کب سے جو ہے شروع یہ تو جو ہے بریلی سے شروع ہوا ہے یہ تو بریلی میں اس طرح کی محفلیں ہوئی ہیں ہم سے یہ کہتے ہیں ہم سے ہی بات کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی جو ہے یہ کیا حضور کے زمانے میں منعقد کی گئی کیا عہد صحابہ میں میلاد کا جو ہے وہ پروگرام ہوتا تھا کیا تعوین کے زمانے میں جو ہے محفل میلاد منعقد ہوتی تھی تو ذرا ہم سے پوچھیے کہ ذرا تم یہ بدلاؤ سیرت کے جلتے حضور کے زمانے میں منعقد ہوتے تھے اس عنوان سے بات ہو رہی ہے عنوان کی ذکر کی بات نہیں ہو رہی اگر یعنی ایسا میں کیا عرض کروں کہ یعنی اس نام ہی سچڑ ہے میلاد کے نام سچڑ ہے تو ذرا تم سے پوچھو کہ تم نے یہ نام کہاں سے جو ہے گھڑ لیا ہے کیا جو ہے کسی جو صحابی نے اس حوالے سے سرکار کے پردہ فرمائے جانے کے بعد کیا سیرت کے نام سے کوئی محفل منعقد کی تھی میں تو میں تو ابھی ثابت کروں گا کہ حضرات صحابہ جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنا ذکر فرمایا ہے اس کے لیے کوئی لفظ کوئی بھی اسمار کو لیکن اس کا مطلب اور مقوم یہی ہے تو کیا طاوئین نے کیا سیرت کے نام سے جرج منقض کیے جو تمہارا جواب ہے اس میرے سوال کے بارے میں جو تم جواب دو گے وہی ہمارا جواب دے اس کے بارے میں نقل میلاج کے بارے میں اور میں آپ کو بتلاؤں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس حوالے سے اپنا ذکر فرمایا فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں میں فلا ہوں میں عبداللہ کا لفظ جگر ہوں میں عبد المستلق کا جو ہے وہ پوتا ہوں اور میں تم سب میں جو ہے بہترین پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا بہترین سرزمین میں بہترین خاندان میں اور بہترین قبیلے میں اور بہترین جو ہے وہ برادری میں مبوض کیا گیا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی بلاثت پیر کے دن ہوئی ہے حضور پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے تو صحابہ نے حضور یہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو سرکار دعالم وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فی ہی بولیتو, بولیتو, کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں پیر کے دن میں پیدا ہوا اور وہ ان سے لگا لگ گیا اور پیر ہی کے دن مجھ پر جو ہے فہی की کی گئی تو اس وجہ سے میں پیر کے دن रखता رکھتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ کیا یہ میلاد کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا بولت تو میں اسی دن پیدا کیا گیا ہوں تو اب میلاد کا مانا کیا ہے یعنی پیدائش کا وقت پیدائش کا زمانہ اور پیدائش کا وقت اور پیدائش کی کھڑی تو اب آپ دیکھیں کہ میرات اسی لفظ سے تو بنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں اس پیر کے دن پیدا کیا گیا ہوں میرات کا لفظ ہمارے بزرگان دین نے ہمارے اصلاف نے ہمارے جو ہے وہ اطابر نے اسی لفظ سے جو ہے اخذ کیا ہے آپ پوچھیں گے جی کس نے کس نے جو ہے یہ عنوان قائم کیا کس نے جو ہے یہ نام جو ہے وہ اختیار کیا تو آپ دیکھیے کہ ہماری چھ کتاب حدیث کی وہ ہیں جن کو کتاب اللہ کے بعد سب سے جامع اور سب سے مستند اور سب سے جو ہے بطور تسلیم کیا جاتا ہے پہلے نمبر پر بخاری دوسرے نمبر پر مسلم اور تیسرے نمبر کی کتاب ہے ترمندی شریف حضرت آ, ابو عیسی محمد عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی کتاب ترمزی شریف اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے انہوں نے جو عنوانات قائم کیے ہیں حدیث کے بیان کرنے کے مثال کے طور پر کتاب الفراد باب رف الجدین کتاب التہارا وغیرہ اس طرح سے عنوان اور چیپٹر اور خیر ترسی قائم کی ہے اسی میں حضرت امام تر مزیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے متعلق جو احادیث کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی و کمالات سے متعلق جو احادیث کی ان ساری احادیث کو جمع کر کر کس عنوان سے اپنے کتاب میں ذکر فرمایا فرمایا باب میرا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اس عنوان سے محفل مناقض کرنے کی یہ سند ہے یہ دلیل ہے کہ ایک جلیل قدر محدث اور کیسے محدث کہ جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں ان کے یہ شاگرد ہیں انہوں نے جو ہے اپنی کتاب سرمدی شریف میں سرکار تو عالم کی احادیث مبارکہ کو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے ان کو تفصیل سے بیان کروایا ہے مجھ سے چوک ہو گئی ٹھول ہو گئی ورنہ میں وہ کتاب لے کر آتا تو ابھی آپ کو زیارت کراتا تھا اس کتاب کی دکھلاتا کہ خود آپ پڑھ لیجیے اتنا تو آپ پڑھ لیں گے اگرچہ بھلے آپ نے ابھی نہیں پڑھی لیکن یہ ضرور پڑھ لیں گے بابو میلا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اب, اب آپ دیکھیے کہ ہم یہ محفل اس عنوان سے فائن کر رہے ہیں تو اس کی ہماری یہ صنعت ہے جہاں تک جو ہے حضور محفل میلاد کی حقیقت اور محفل ملاد ہے کیا ہے محفل ملاد آپ نے دیکھا ابھی جو یہ محفل ہے اس میں آپ نے کیا دیکھا کیا سنا سب سے پہلے جو ہے سلاوت قرآن کریم کی گئی اس کے بعد جو ہے جناب سلاوت قرآن کریم کے بعد ہم پڑھی گئی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناز شریف پڑھی جا رہی ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے یعنی نظم کی صورت میں ربیب اور قافیہ کی صورت میں تو کسی طرح سے بھی ذکر تو محفل میلاد کا مقصد تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے کہ ان کیون کی کیا خوبیاں تھیں ان کے کی کیا کمال تھے کیا اوتاف تھے اور ان کے کی کیا احکامات تھے ان کی کیا تعلیمات تھیں ان کی کیا ہدایات تھیں یہی سب کچھ جو ہے میراد محفل میراد پہ یہی سب کچھ بیان کیا جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے خود جو ہے عالم ادل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اس میں فرمایا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور پھر اشارہ کرتا ہوا جا چلا جاؤں گا تو پھر آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا آدم عالان نبی والس سے لے کر حضرت سیدنا عیسا عالانبینہ والد السلام تک جس قدر بھی پیغمبر ایک لاکھ یا کفر بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر رسول دنیا, دنیا میں تشریف لائے اُن میں کون سا ایسا رسول کون سا ایسا نبی ہوا ہے کہ جس نے اپنے عہد میں اپنے دور نبوبت میں اپنے دور رسالت میں نبی قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہیں کیا یہی تو وہ ذکر ہے کہ جو اب فرین آفرین کرتے ہوئے چلے آتے ہیں اور کون سا ایسا ذکر ہے اور بعض امبی علیہ السلام کا ذکر تو خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آپ پڑھی خانہ کعبہ تعبیر فرما کر کیا بارگاہ گائے خدا بندی میں حیرت کرتے ہیں کہ ربنا بنا وبا تین رسول ابن والی میں آیا تھے اسی لیے سرکار میرے پروگار ان میں سے ایک ایسا رسول تھے کہ جو ان کو بات اور صاف کرے ان کو شرک اور ان کو کم اور ان کو گمراہی کی غرادت سے اور نیاستت سے ان کو پاک کرے اور ان کو جو ہے حقت و دانائی کی باتیں بتلائے اور ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے لیے تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں یہ سرکار دو عالم کے لیے دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت اسار سورج سورج سب آپ پڑھیے اٹھائیسویں پارے میں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت حضرت علیہ السلام کا جو ہے واقعہ مسہور ہے اور اس میں وہ حضور کا ذکر کس طرح کر رہے ہیں تو بن مریم یا بنی علیم السلائی رسول اللہ علیکم لما من برسول من احمد کہ اے میری اور اے میری امت میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری اور ایسے ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں کہ جو میرے بعد آئے گا اور ان کا نام نامی فکرامی احمد ہوگا تو اب آپ دیکھیے کہ اس طرح سے ذکر ذکر انہوں نے کیا فکر ہم بھی کر رہے ہیں لیکن ذرا سا فرق ہے وہ فرماتے تھے کہ وہ خاتون نوین تشریف لائیں گے وہ نبی آخر الزما پیدا ہوں گے اور ہم ذکر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ نبی آفر ازما تشیب لے آئے وہ خاتم النبیین اس دنیا میں جلبہ گری فرما گئے ہم اس طرح سے ذکر کر رہے ہیں فرض جو ہے صرف مستقبل اور ماضی کا ہے آنے والے زمانے اور گزرے ہوئے زمانے کا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کے ذکر مبارک کے لیے محافل کا اس عنوان سے جو ہے انعقاد کرنا اور اس انداز سے جو ہے یہ ذکر کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کوئی آج یہ کوئی جو ہے سو سالہ جو ہے بات نہیں ہے کہ سو سال سے جو جناب زیادہ سے زیادہ جو ہے چالیس پچاس ساٹھ اسی نبی اور سو برس کا جو ہے یہ معاملہ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتلاؤں تفصیل کا وقت نہیں صرف تھوڑی سی جو ہے وہ اس بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بریلی سے شروع ہوا ہے بریلی سے بریبلی بریلی میں یہ محفلیں مناسب کی گئی اس سے پہلے تو کہیں ملتی نہیں کیسا حافظہ کمزور ہے ان لوگوں کا اور کیسی جو ہے نادانی ہے اور کیسی جو ہے جہادت کی باتیں ہیں ارے شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا یہ جو ہے بریلی میں پیدا ہوئے ہیں وہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے جو علم حدیث کو بر صبیر میں جو ہے لے کر آئے فن علم حدیث جو ہے وہ انہیں کے وجود سے وابستہ ہے اور آج جس قدر بھی تو ہند میں موجود ہے آپ ان کی صنعت اگر آپ دیکھیں گے اور چیک کریں گے کہ تو ان میں حضرت سیدنا شیخل محتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نامی, نامی اس میں موجود ہوگا ایسے مستند محدث ہیں ان کی ذرا کتاب تو پڑھیں آپ اخبار الخیار پڑھ لیجئے کتاب تو اصل میں یہ فارسی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں کیا اگر کیا ہو تو میرے علم میں نہیں لیکن میں نے یہ ترجمہ اس کتاب کا جو دیکھا ہے یہ انہیں لوگوں کا ترجمہ ہے کہ جو آج محفل میلاد پر اعتراض کرتے اس عنوان سے ان کو گر ہوتی ہے اور اس عنوان سے ان کو بدکتے ہیں ان لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کتاب کے آخر میں آپ پڑھ لیجئے حضرت شیخ عبد اللہ محتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ بندہ اپنی نجات کے لیے اپنی اپنے کسی عمل کو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کی نجات اس عمل کے باعث ہو جائے گی اتنے بڑے محدث ہیں اور ایسے ایسی و قدر جو ہے یہ متباخر عالم ہیں ان کے بارے میں یہ تو سوچا نہیں جا سکتا کہ نماز اور روزے میں کہیں جو ہے اس کی کمی رہی ہوگی یہ تو کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے لیکن آپ آپ دیکھیے کہ یعنی ایک نماز بھی ادا کی ہیں روزے بھی ادا کیے ہیں اور جناب دوسرے سارے ارکان ساری عبادتیں انجام دی ہیں لیکن بارگاہ گائے میں کیا عرض کر رہے ہیں کہ پرور عالم بندہ اپنے لیے یہ کوئی عمل ایسا نہیں سمجھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ جانے اور یہ کہ اس کی نجات اس عمل کی وجہ سے ہو جائے گی ہاں ایک عمل ہے جو فرمرزگار تیری توفیق سے اس فقیر کو حاصل ہوا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہوا آ رہا ہے وہ عمل کیا ہے فرماتے ہیں کہ وہ عمل یہ ہے کہ اے اللہ تیرے حبیب تیرے حبیب اور تیرے پیارے کے نام کی میں محفل منعقد کرتا ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ اس محفل میں آخر میں کھڑے ہو کر تیرے محبوب پر ضرور و سلام پڑھتا ہوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بندے کا یہ عمل جو ہے وہ ہے کہ جس کی وجہ سے تیری بارگاہ میں میری نجات ہو جائے اب غور کیجیے ذرا جو ہے فکر کیجیے ذرا اس کے بارے میں سوچیے کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی شاگردی میں سب جو ہیں یعنی آئے ہوئے ہیں جس کی استادی سب علماء کو گھیرے ہوئے ہیں ان کی استادی سارے علماء کا احاطہ کیے ہوئے ہے برطیر میں رہنے والا اور اور فارغ ہونے والا کوئی عالم دین ان کی شاگردی سے بالباغ کا انکار نہیں کر سکتا ہے یہ وہ فرمان ان سے پوچھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بریلی سے اس کا آغاز ہوا ہے پھر ان سے پوچھے کہ شیخ ابتل موتی سے بریلی میں پیدا ہوئے تھے بریلی میں رہتے تھے یہ کتاب انہوں نے بریلی میں بیٹھ کر لکھی تھی یعنی لوگوں کو گبراہ کرنے کے اس طرح کی باتیں کرتی اور سنیے کہ یہ محافل اور اس نام سے ان کا انحصار یہ جو ہے ہمارے اصلاف اور ہمارے جو ہے بزرگوں کا معمول رہا ہے دور کیوں جاتے ہیں آپ جب یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں شاہ ولی اللہ محد دہلوی تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ہر مکتب فکر والد اللہ تسلیم کرتے ہیں اپنے والد کا واقعہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ شاہ ولی اللہ صاحب خود بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے والد کا یہ بیان ہے میرے والد کا یہ بیان ہے کہ بندے کے گھر پر ہر سال محفل میلاد کا ان کا انعقاد ہوتا رہا اور اس محفل میں میرے والد صاحب تو صاحب حاضرین کو جو اور جو ہے اس طرح کی یعنی کھانے کی چیزیں پیش کرتے رہے محفل محفل کے اختتام پر لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دی جاتی تھی کھانے کی اس طرح سے جو ہے جو بھی میسر آتا تھا کھانا پیش کیا جاتا تھا لیکن ایک موقع وہ بھی آیا ایک سال ایسا بھی آیا کہ والد گرامی جو ہے خود دونوں کا انتظام نہیں کر سکے صرف مختصر سے گھنے ہوئے چنے جو ہے میسر آئے اور وہی محفل نجات میں والد صاحب نے رکھے اور انہی پر جو ہے نیاد ہوئی اور وہی حاضری میں تقسیم ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا فرماتے ہیں کہ دیکھا میرے والد کا یہ بیان ہے میں نے دیکھا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمایا یعنی حضور کی زیارت ندی ہوئی اور فرماتے ہیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی مختصر بھلے ہوئے چنے جنہیں رکھے ہوئے اور سرکار دو علم ان چنوں کو دیکھ کر تبدم فرما رہے یہ ہے مقبولیت یہ ہے ہمارے اطراف کا ماحول کہ دیکھیے اس طرح سے یہ حضرات پابندی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اس حوالے سے جو ہے یعنی اور اس, اس طرح سے محفل جو منعقد کرتے ہوئے چلے آئے ہیں شاہ ولی اللہ خود خود فرماتے ہیں کہ بندہ ایک مرتبہ حرم شریف میں حاضر تھا مقدس المقدمہ میں موجود تھا اور ربیع الاول کا زمانہ تھا اور فرماتے ہیں کہ یہ فقیر اس جگہ کے جہاں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ جگہ محفوظ تھی فرماتے ہیں کہ وہاں ہر سال ربیع الاول شریف کے موقع پر محفل میلاد منعقد ہوتی تھی بندہ اس محفل میں شریک ہوا فرمایا کہ میں خود برف سے نفیس موجود تھا میں نے خود اس محفل میں آسمان سے اخبار رحمت کے ناز ہوتے ہوئے دیکھے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ وہ خوشبخت اور یہ وہ تعدت مند لوگ ہیں کہ جن کی سبق علمی جن کی علمیت اور جن کا جن کی بزرگی ہر ایک کو مسلم ہے آپ اس کے علاوہ اور کیا بات باقی رہ جاتی ہے تصنیف نہ کرنے کی ماننے والوں کے لیے اور ہے واقف ہونے کے لیے اور جاننے کے لیے میں سمجھتا ہوں اسی قدر باتیں جو ہیں وہ یعنی کافی ہیں اور ہر دھرم کے لیے تو قرآن بھی سارا یہ ہے پڑھ کر سنا دیا جائے تو وہ تسلیم نہیں کرے گا لیکن یہ کسی کی بدبختی ہے محرومی ہے لیکن جہاں تک اہل ایمان کا اور مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ مسلمانوں کا معمول رہا ہے ارے ذکر مصطفیٰ کی خوشی اور ذکر مصطفیٰ کی جو ہے یاد یہ تو وہ یاد ہے, ہے اور یہ تو وہ اور یہ تو وہ عصمت والا ذکر ہے کہ اور ولادت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بخاری کی اگر آپ بات کرتے تو بخاری اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے اور حضرت نے ابو الحب کے جو کہ حضور کا چچا ہے اس وقت جب اس کو یہ بتلایا کہ اے ابو الحب تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں کتیجے کی پیدا ولادت ہوئی ہے تو ابو لہب نے جس کی مدمت میں پوری ایک صورت نازل ہوئی تبتر آبصور لہب ہے جس کی مدمت نے قرآن کریم میں اللہ رب الز نے یہ صورت نازل فرمائی اس بد وقت نے بھی جس کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزری اس उस وقت اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی میں اپنی اس بانی کو جس نے یہ خوشخبری سنائی تھی اپنی انگلی کا اشارہ کرتے کہا تھا کہ آج تو آزاد ہے کہ میرے بھائی کے ہاں بچہ پیدا ہوا یعنی میرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے تو تجھے میں آزاد کر رہا ہوں بات ختم ہو گئی اس کے بعد جب یہ مرا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہیں وہ آپ نے دیکھا تو حضرت عباس نے اور کہ بتا مرنے کے بعد جو ہے تیرے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا تو کہنے لگا کہ بہت آزاد میں مبتلا ہوں لیکن ہفتے میں ایک روز یعنی پیر کا ایسا آتا ہے کہ میں سب بیات میں مبتلا ہوتا ہوں اور اس روز جو ہے مجھے اشارہ کر کر کہا کہ مجھے جو ہے اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے محدثین نے اس حدیث کی شرح میں دیکھا کہ اے لوگ ابو الحب جو دشمن رسول تھا دشمن اسلام تھا اس نے جو ہے اس وقت اپنے بھتیجے کی خوشی میں اپنی باندی صعبہ کو جو ہے کیا تھا تو اللہ رب العزت نے سرکار دوارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت اور برکت سے جس کو جو ہے پیر کے دن جو ہے عذاب میں جو ہے اس کو یہ تبدیل کر دی گئی کہ اس کو پانی سے سیراب کر دیا جاتا ہے تو تم تو تم تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو تم تو اس کے غلام ہو تو تم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فلادت کی خوشی میں اگر مہا کا انحصار کرو گے اور ان کا ذکر کرو گے تو تمہیں کس قدر برکات حاصل ہوگا بخاری شریف کرا کر دیکھ لیں آپ امام بخاری نے یہ سب تمام واقعات بیان فرمائے بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سرکار دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے ایسا متبرک اور بابر کا ذکر ہے اور انوان سے جو حضور کا ذکر کرنا جو ہے یہ ہمارے جو ہے بزرگاندی ہمارے یعنی کیوں کہیے کہ مسلمانوں کا معمول رہا ہے اللہ مبارک وطالعہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نایت فرمائے اور عمل کی توفیق نیت فرمائے